الفاظ کے صبح کے وقت کو کیا کہتے ہیں صبح کے وقت کو کیا کہتے ہیں جی آپ بتا دیں جی سباہن ٹھیک ہے سباہن اچھا جی باغ کو کیا کہتے ہیں باغ کو کیا کہتے ہیں رول نمبر سولہ آپ بتا سکتے ہیں یہاں سے یہاں سے یعنی چیز یہاں سے لے کر وہاں تک یا وہاں سے لے کر یہاں تک تو بتا دیں رول نمبر بارہ ٹھیک لوٹنا لوٹتا ہے واپس لوٹتا ہے یا اس طرح کے معنی وہ لوٹتا ہے اس کی عربی کیا آئے گی یہ بتا رہے ہیں آپ کو رول نمبر تین سبق الفارے المدکر فی الحال مذکر کے سیگے دیکھیے ذرا خالدن یقول انا تلمیزن خالد کہتا ہے یقولو کہتا ہے انا تلمیزن میں شاگرد ہوں انا انفس میں کلاس میں ہوں آخل الکتاب میں کتاب کو لیتا ہوں اقوم میں مکانی میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہوں وہ ام شی اور میں دروازے کی طرف چلتا ہوں ٹھیک ہے یہ سارے معنی آسان ہیں آپ لوگوں نے پہلے یاد کیے ہوئے سارے افتح الباب میں دروازہ کھولتا ہوں و آخر و جو میرا لغ فاتح اور ہے کیا خالدن یقول خالد کہتا ہے انت علم میں ایک شاگرد ہوں میں ایک طالب علم ہوں اچھا چلنے لکھے انت علمی میں ایک طالب علم ہوں لکھتے لکھتے ایک بار لکھیں ان کو یاد کریں تو دوبارہ تاکہ وہ الفاظ آئیں جو آپ نے لکھے ہوئے ہیں وہ پھر آپ کو دوبارہ یاد تو نہ کرنا پڑے ان کو دوبارہ نہ لکھنا پڑے تلم میں کیا لکھنا ہے میں ایک میں ایک شاگرد ہوں میں ایک طالب علم ہوں عنف الفصل فصل کو کیا لکھنا ہے کتنی بار گزر چکا ہے کہ میں کلاس میں ہوں آب از خد المتکلم کا ہے سعائے میں ایک کتاب کو لیتا ہوں اقوام قام اس سے ہےقوم یہی تکلیم کا سیوا ہے کیا مطلب نہیں ایسی بات نہیں ہے بہت جس طریقے سے آپ لوگ یاد کر سکتے ہیں اس طریقے سے کریں مجھے جتنی بار کہیں گے میں دوبارہ پڑھوں گا ہر سبق کو لکھیں مجھے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے بس جیسے آپ لوگوں کو آسانی ہو یادی مجھ سے جو ہو سکا میں کروں گا ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار کہوں گا میں کہوں گا ٹھیک ہے جی وہ یار اقوم مکانی میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہوں ٹھیک ہے عقوم میں کھڑا ہوتا ہوں میں مکانی اپنی جگہ سے وہ امشی الباب اور میں دروازے کی طرف چلتا ہوں مشاعشی امشی متکلم کا ہے میں چلتا ہوں دروازے کی طرف باب دروازے کو کہتے ہیں افطح البابا وہی افتاح و فتح و ہے ٹھیک ہے افتاح متقلم متکلم کا سیرہ البابا دروازے کو کہتے ہیں افتح البابا میں دروازہ کھولتا ہوں وہ من جمن الغرفہ. الغرفہ کمرے کو کہتے ہیں وہ من الغرفہ میں کمرے سے نکلتا ہوں ٹھیک ہے خیرات اخرجمانہ نکلنا اور کمرہ میں کمرے سے نکلتا ہوں وہ الحب الد اور میں دروازے کی طرف میں جاتا ہوں گھر کی طرف گھر کو کہتے ہیں جی ہو گیا جی جی لکھنے والے ساتھی ہو گیا اس کا ترجمہ ٹھیک ہو گیا اب آگے مکالمہ ہے استاد اور شاگرد کا ٹھیک ہے کہتے ہیں قم یا خالد قم یا خالد قم قاو یا قوم وہی کھڑے ہو جائیے یا خالد اے خالد تلمیز شاگرد کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوتا ہوں انا ہوں میں کھڑا ہوتا ہوں استاد تئی نہ تم کہاں ہو تلمیز انا فی الفصل میں کلاس میں ہوں ٹھیک سوال استاد خود الکتابہ کتاب کو لے لیجیے یا کتاب پکڑیے تلمیز آ کتابہ میں کتاب کو پکڑ رہا ہوں یا میں کتاب کو لے رہا ہوں اچھا جی امشی شی کا کثیرہ ہے امشی الالباب آپ چلیے دروازے کی طرف امشی حمزہ کے کسرہ کے ساتھ امشی ایم ٹھیک ہے مشایمشی یم شی کی طرح ازرب امش چلیے الاباب دروازے کی طرف امشی ام امشی مشایمشی ازربو کی طرح ہے امشی متقلم متکلم کا سگا ہے مزار متقلم کا امشی شی میں دروازے کی طرف چلتا ہوں ظاہر استاد نے کہہ دو دیا ہے کہ چلنا ہے تو بس چلنا ہے اچھا اوخروج من الغرفہ کمرے سے نکلیے میرے خالصہ استاد جی غصے اس میں آ اوخرج من الغرفہ روم سے کمرے سے نکلیے نکل جائیں کمرے سے اخروجہ میں نکلتا ہوں کمرے سے اخرجم کا مظاہرے کا ہے اچھا عید حب الابعید جائیے گھر کی طرف جائیے گھر کی طرف امر ہے اظہب ادب الابعید میں جاتا ہوں گھر کی طرف الحب و سمجھ وائس نہیں ہے, وائس نہیں ہے. جی آپ کلیئر ہے رول نمبر بارہ چھ چار جو سیٹیں آ رہی ہیں جی ٹھیک جی. <coughs> تم ایک طالب علم ہو تم شاگرد ہو انتفلفس الگ الگ جملے ہیں انتفل تم کیا ہو رہا ہے بھیا جی ٹھیک ہوگا خالد انتظار تم ایک شاگرد ہو انتا فی الفصل تم کلاس میں ہو خز کتابہ تم کتاب کو لے رہے ہو و تقوم مکانک اور تم کھڑے ہو رہے ہو اپنی جگہ سے یہ کھڑے ہوتے ہو اپنی جگہ سے و تذهب اور گھر کی طرف جاتے ہو اچھا اگے سعید يقول من تو پر ال باتیں کیا خالد کے خالد انتلمیدین تم شاگرد ہو انت فی الفصل तुम, तुम क्लास में हो تاخذل کتاب کتاب کو لیتے ہو و تقوم من مكانك اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہو و تم شیر الباب اور تم دروازے کی طرف چلتے ہو و تفتح الباب دروازہ کھولتے ہو و تخرج من الغرفه اور کیا ہے آ, نکلتے ہو تم کمرے سے مطابب البعید اور کیا ہے آ, گھر کی طرف جاتے ہو آگے یہ سعید الیکول سعید کہتے ہیں خالد الطلمی خالد ایک شاگرد ہے ایک طالب علم ہے ہوا فلفس ابھی غائب کے سیریں ہوا فی الفصل وہ کلاس میں ہے یا خود الکتابہ وہ کتاب کو لیتا ہے یا کتاب کو پکڑتا ہے و عقوم میں مکانی ہی اور اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ شیر الباب اور دروازے کی طرف چلتا ہے وہ یفتح الباب اور دروازہ کھولتا ہے وہ من الغرفہ اور کیا ہے کمرے سے نکلتا ہے وہ یدحب البعید اور کیا ہے آم, اپنا دروازے, آ, گھر کی طرف جاتا ہے اب یہ ترتیب دیکھیے جب شروع سب سے شروع والا جو پیراگراف ہے جو استاد اور شاگرد کا مکالمہ ہے اس سے پہلے جو سیڑھے استعمال ہو رہے ہیں آخد الکتاب اقوام مکانی ام شیر الباب افطف الباب اخرج من جمین الغرفا الحب البعید اس کے اندر جو الفاظ استعمال ہو والے ہیں وہ تو ایک ہی ہیں اقوام مکانی یعنی قیام میں مکانت اپنی جگہ سے ام شیر الباب لیکن اس کے اندر اس پیراگراف کے اندر یہ ہے کہ سارے کے سارے جتنے بھی سیغے استعمال ہو رہے ہیں سارے, کا سارے متقلم کے سارے متکلم کے سیرے ہیں ٹھیک ہے آخر و متکلم اقوم و متکلم وزارے یقول والا اس کے اندر جتنے بھی الفاظ آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے جو سیرے ہیں وہ کیا ہیں مخاطب کے سیرے ہیں دیکھیے انت تلمیز انتہ فلفاسل تخال تقوم تقوام مکانک سارے کے سارے مظاہرے ہیں لیکن مظاہرے کس کے مخاطب کے ہیں ہائے ائب کال نہیں ہمارے پاس جی جلدی کر لیں جلدی کر لیں جی ہاں جی چلے پڑھ لیتے ہیں باقی جو شکایب پہ ہیں وہ کال کر لیں پھر اچھا تو جو استاد اور شاگرد کے مکالمے کے بعد جو ہے نا ٹھیک ہے وہ جو پہلا پیراگراف ہے اس کے اندر تمام سیرے جو مظاہرے کے استعمال ہیں وہ سارے کے سارے سیرے کس کے ہیں مخاطب کے ہیں ٹھیک ہے کون کون سا تَخ القطاب تقوام مکانک تمشیر البعی تفتح الباب تخرجوم الغرفہ تلحب البئی تو یہ سارے کے سارے سیرے کس کے مخاطب کے ہیں اسی پیراگراف کے فوراً بعد جو سعید ال یقول اسے شروع ہوتا ہے خالد الطلمز ہوا فلفصل یا خد القطاب یقوم مکانی اس پورے پیراگراف کے اندر جتنے بھی مظاہرے کے سیرے استعمال ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے سیرے کس کہیں غائب کہیں تو مظاہرے کے یہ پورے اس سبق کے اندر کیا ہے مضحے کو بیان کیا ہے مضحرے کے سیغے استعمال کیے ہیں پہلے پیراگراف کے اندر متکلم کے سیغے ہیں پھر مکالمہ ہے مکالمہ کے بعد پھر مخاطب کے سگے ہیں جیسے آپ پڑھتے ہیں سمع یس سے یس مزارے غائب کا سیغا ہے ٹھیک ہے اس طرح تسمعو مزارے حاضر ہے واحد مذکر حاضر اور اسمعو واحد متکلم کا سیغہ ہے اسی طرح یہ کہ آخ کتاب اقوم و الآخری یہ سارے کے سارے الفاظ وہی ہیں صرف سیغوں کا تغیر و تبدل ہوا ہے آ خد الکتاب ہے تو نیچے آ کر یہ تخال الکتاب بن گیا ہے اور اس سے نیچے آ کر یہ یا خود الکتاب بن گیا تو باقی الفاظ وہی کے وہی ہیں آ سمجھ جی سب کو نکسلر والے بتائیں آپ سب ساتھی کیوں جی رول نمبر تین آپ کو سمجھ نہیں آئی رول نمبر پانچ ہیں رول نمبر بارہ ہیں رول نمبر چھ ہیں چھ کہاں گئے نہیں ہیں جی ٹھیک اس کے بعد ہے تمرین تمرین اچھا جی تمرین بتائیں جی عربی میں ترجمہ کریں آگے جتنے بھی الفاظ آ رہے ہیں ان کو کیا کرنا ہے عربی میں تبدیل کرنا ہے اچھا جی جملہ ہے شاہد شاہد یہاں سے اٹھو اور کرسی پر بیٹھ جاؤ شاہد یہاں سے اٹھو اور کرسی پر بیٹھ جاؤ اس کی عربی بنا رہے ہیں رول نمبر پندرہ کیا بات ہے رول نمبر پندرہ اس جملے کی عربی بنا رہے ہیں سب سے پہلے جملے کی شاہد شاہد نام ہے شاہد یہاں سے اٹھو اور کرسی پر بیٹھ جاؤ اچھا جی کم شاہد مین ہونا وجلس اچھا آلاکرسیون، ٹھیک. اس میں ٹھیک ہے اس میں بہت اچھا جملہ بنایا انہوں نے جملہ بنایا جی کم شاہد من هنا وجلس على کرسی تو اگر آپ اس کو اس ویسے تو اعلی کرسی یہ آئے گا صحیح تو یہی ہے تو اس کو بس اتنا بتا دیتا ہوں غلطیاں کیا کی ہیں چھوڑیں قم یا شاہد لگا دیں ٹھیک ہے قم یا شاہد ٹھیک ہے قم یا شاہد کہہ دیں گے کہ یا شاہد قم من ہونا دونوں طرح کہہ سکتے ہیں یوں بھی کہہ سکتے ہیں قم یا شاہد جملہ فیلیا بن جائے گا یا یوں کہہ دیں کہ یا شاہد قم من ہونا وجلس اعلی کرسی وجلس اعلی کرسی اجلس ٹھیک ہے تو وجلس وہی حمزہ گر جائے گا تو وجلس علالکرسی ٹھیک یہ والا جو آپ نے لکھا اعلیٰ کرسی تو ہے ہی غلط اعلیٰ کرسی یون آئے گا اس کا مطلب یہ ہوگا کسی ایک کرسی پر بیٹھ جاؤ بس اتنا کہا ہے کرسی پر بیٹھ جاؤ تو اس وقت کیا ہے کرسی متعین ہے تو کیا پہلے والے جملے کی عربی یہ بنی ام یا شاہد منہ وجلس اعلی کرسی ٹھیک خالد سکول جاتا ہے خالد سکول جاتا ہے اس کی عربی بنا رہے ہیں جی رول نمبر پانچ خالد سکول جاتا ہے جی خالد سکول جاتا ہے اس کی عربی بنا رہے ہیں رول نمبر پانچ ہاں جی یہ جی نہیں ہے رول نمبر پانچ چھوڑیں چلیں رول نمبر تین آپ بتا دیں رول نمبر تین آپ بتا دیں اس کی عربی کیا آئے گی کی؟ کہ خالدن خالد اسکول جاتا ہے اس کی عربی کیا آئے گی کی؟ خالد اسکول جاتا ہے رول نمبر تین جی خالد سکول جاتا ہے اب نماز کا وقت ہے میں مسجد جاتا ہوں خالد ان یذہب ول بہت اچھا بہت اچھا جزاک اللہ خیر احسن الجزا. رول نمبر تین کا جواب ہے یہ خالدن الى مدرسہ خالد سکول جاتا ہے اب نماز کا وقت ہے میں مسجد جاتا ہوں اب نماز کا وقت ہے میں مسجد جاتا ہوں رول نمبر چار جی رول نمبر چار اب نماز کا وقت ہے اب اب کے لیے کیا عربی آئے گی وہ بھی آپ نے دیکھ لی ہوگی الفاظ کے معنی میں اب نماز کا وقت ہے میں مسجد جاتا ہوں جی اللہ اکبر کبھی حانہ وقت السلام بالکل ٹھیک ہے لیکن آپ نے یہ کہاں پڑھا ہے وقت السلام اچھی بات ہے بہت اچھی بات عربی میں استعمال ہوتا ہے ہانا وقت السلام لیکن آپ نے یہ کہاں سے لکھا ہے اکانا میں مسجد جاتا ہوں بھی پورا جملہ ہے نا اب نماز کا وقت ہے میں مسجد جاتا ہوں تو آپ اس کو یوں کہہ دیں الان وقت الصلاح بس الآن وقت الصلاح سن لیجیے پھر آگے میں مسجد جاتا ہوں وہ اضحب و بس الآن وقت الصلاح و ازحب ولل میں مسجد جاتا ہوں اس کے بعد جملہ ہے جی میں اپنے گھر لوٹتا ہوں میں اپنے گھر لوٹتا ہوں اس کی عربی بنا رہے ہیں جناب جناب جناب کیا ہے آپ کا رول نمبر جی رول نمبر دس جی رول نمبر دس کیا کہتے ہیں آپ جی رول نمبر دس جی آپ بتائیے اس کی عربی میں mm. اپنے, mm. mm. اپنے گھر لوڑتا ہوں میں اپنے گھر لوٹتا ہوں کیسے چلے گا نظام عجیب و غریب اتنی mm. دیر لگ جاتی ہے لکھنے میں اگلا جملہ ہے جی شاہد اسکول سے واپس آتا ہے اس کی عربی بنا رہے رول نمبر آٹھ اس کی عربی بنا رہے ہیں اچھا جی انہوں نے کیا لکھا ہے میں اپنے, اپنے گھر لوٹتا ہوں میں اپنے گھر وہ ارجو الا بیتی میں اپنے گھر لوٹتا ہوں ٹھیک ہے وہ ارجو میں اپنے گھر کی طرف ٹھیک ہے اپنے گھر بیتی لگی سمجھ رول نمبر دس وہ ارج الا بیتی جی رول نمبر آٹھ چلے گئے رول نمبر آٹھ جانے دیں اچھا جی وہ جی زبردست ہو گیا اچھا جی چلیں یہاں جملے ہیں میں ذرا دیکھ لیتا ہوں اس کو آپ دیکھیے شاہد سکول سے واپس آتا ہے شاہد ان من ہوں شاہدن ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے شاہد سکول سے واپس آتا ہے شاہدن یرج من المد نوٹ کر رہے ہوں تو نوٹ کر دیں شاہدُن یرج من المد ٹھیک ہے اور باغ میں کھیلتا ہے ویل آب و فی الحیق یا فلبستان و یل فی البستان بھی کہہ سکتے ہیں فی الحیق بھی کہہ سکتے ہیں دونوں لفظ آتے ہیں بستان بھی با کو کہتے ہیں حدیقہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے بچہ اپنی ماں کی طرف چلتا ہے بچہ اپنی ماں کی طرف چلتا ہے تو چلنے کے لیے فعل آتا ہے المش المش مصدر ہے تو مشا یمشی یہ ہے فعل مشا یمشی تو کیا کہیں گے بچہ اپنی ماں کی طرف چلتا ہے الولد و یمشی الا امہی الد بچہ یمشی چلتا ہے اپنی ماں کی طرف الہ غائب کا ہے تو اس لیے الہ سیکھا ٹھیک ہے اوپر تھا میں اپنے گھر کی طرف لوٹتا ہوں تو متکل تھا تو اس لیے وہاں پر یا زمیر لانی تھی یہاں بات غائب کی چل رہی ہے اس لیے ہا زمیر ہو زمیر لگائیں گے اللہ دو یم شی المی اچھا جی جمیل اپنے اپنے والد کے پاس ادب سے بیٹھتا ہے جمیل اپنے والد کے پاس ادب سے بیٹھتا ہے جمیل جمیلسو ہندا والد ہی بے ادبن جمیلسو جمیل اپنے والد ان دا بی ہی ادبن جمیل اپنے والد کے پاس ادب سے بیٹھتا ہے جمیل یجلسو اہندا والدی ہی بے ادبن جمیل بیٹھتا ہے جمیل یجلس اپنے والد کے پاس ایندا والد اپنے والد کے پاس ادب کے ساتھ بے ادبن تو کیا اور بھی بن جائے گی اس جملے کی جمیلن یجلس و این د ادبن جی اس کے بعد دوسرا پیراگراف اردو میں ترجمہ کریں یا خالد الحب الامد رسا اے خالد ادہ جاؤ الامدرسہ مدرسہ کی طرف سکول کی طرف جاؤ تم سکول جاؤ ٹھیک ہے ولاط حب الاسوخ کہتے ہیں بازار کو اور تم بازار کی طرف نہ جاؤ سکول کی طرف جاؤ بازار کی طرف نہ جاؤ اجلس فی الحیقِ ولاۃ تجلس فط طریق فی الحدیقہ الحدیقہ کہتے ہیں باغ کو تو اجلس بیٹھیے فی الحدیقت باغ میں پلا تجلس فط طریق اور مت بیٹھیے راستے میں اور طریق راستے کو کہتے ہیں تو کیا کہا سکول جائیے بازار نہ جائیے باغیچے میں بیٹھیے راستے میں نہ بیٹھیے عید حب المتم کچن کی طرف جائیے اصل مقصود متام جہاں پر کھانا بنتا ہے ٹھیک ہے نہیں متعم کھانے کی جگہ یہ کھانے کی جگہ مطعم کھانے کی جگہ کو کہتے ہیں پکانے کی جگہ کو کہتے وقت اللہ بل المسجد ہارا یہ یہ نماز کا وقت ہے ادھا مسجد مسجد کی طرف جائیے شاہد المدرس صباحا شاہد ہاں بالکل ہوٹل کہہ سکتے ہیں آپ متام ہوٹل شاہد ان یدحب المد شاہد صبح صبح سکول جاتا ہے شاہد جاتا ہے سکول سباہن صبح کے وقت جی بالکل متام کہہ سکتے ہیں آپ کیوں نہیں کہہ سکتے ریسٹورنٹ کو اکبر جو جو کھانے کی جگہیں ہوٹل ہوں آپ کے گھر کا کمرہ جو خاص ہے وہ جہاں پر آپ لوگ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں کھانے کی جگہ کو متام کہتے ہیں چاہے آپ کسی بھی جگہ میں بیٹھ جائیں ٹھیک ہے آپ کھلی جگہ پر صحرا میں اگر کھانا لگا کر دسترخان بچھا کر سب کو اگر آ کر اعلان کریں گے چلیے جی متام کی طرف تو سمجھ آ جائے گا کھانے کی جگہ کی طرف جی اچھا جی شاہد یعب المدرسباہ شاہد صبح, صبح سویرے اسکول جاتا ہے اور گھر کی طرف شام کے وقت لوٹتا ہے المسا شام کو کہتے ہیں الصباح صبح صبح کے وقت کو کہتے ہیں الحاج حاجی کو کہتے ہیں حج کرنے والے کو کہتے ہیں جس نے حج کیا ہو الحاج حج کرنے والا یعنی حاجی یدہ مکت المکرمہ وہ مکت مکت المکرمہ کی طرف جاتا ہے سو میرج ہی باد الحج پھر حج کے بعد اپنے شہر کی طرف واپس آتا ہے حاجی یاد حب جاتا ہے لا مکہ المکرمہ مکہ مکرمہ کی طرف سمعر جولا بلد ہی بعد الحج پھر اپنے شہر کی طرف واپس لوٹتا ہے حج کے بعد یہ ہو گئے جی عربی کے ترجمے اس کے بعد ہے قاعدہ قاعدہ کے اندر آپ کو صرف یہ بتایا کہ پھیل نہیں کسے کہتے ہیں پھیل نہیں کسے کہتے ہیں نہیں نہیں کیا فعال کون سی کہتے ہیں جس میں مخاطب کو کسی کام سے روکا جائے نہیں کسے کہتے ہیں جس میں مخاطب کو یعنی سامنے والے کو کسی کام کا نہ کرنے کا حکم دیا جائے یعنی کسی کام سے روکا جائے کسی کام سے منع کیا جائے اس کو نہیں کہتے ہیں نہیں کا مطلب ہی یہی ہے اچھا تو جس میں مخاطب کو کسی کام سے روکا جائے وہ فعل نہیں کلاتا ہے اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فعل مزارے کے مخاطب کے سیغے سے پہلے لا لگا کر آخری حرف کو ساکن کر دیں اب نہیں کے بنانے کا طریقہ کیا ہے مزارے کے جتنی بھی مخاطب کے سیغے ہیں یعنی مخاطب کے سیغے ٹھیک ہے تو ان کے آخر میں آخری عرف کو جزم دے دینی اور شروع میں کیا لگا دینا لا نہیں کا لا لگا دینا یعنی لا ملف زبر لا شروع میں لا لگا دینا ہے اور آخر میں جزم دے دینی یعنی آخری عرف کو ساکن کر دینا ہے تو کیا بن جائے گا نہیں بن جائے گا جیسے مثال کے طور پر اگر آپ مظاہرے پڑھتے ہیں سمے آئیے اس اسے سے تو مظاہرے مخاطب, مخاطب کا مخاطب کا سیکھا کیا آتا ہے تس ٹھیک ہے تس تو نہیں بنانے کا کیا طریقہ ہوگا اس سے اس کے آخری عرف کو ساکن کر دیں گے پر ذمہ تھا تو تسما ہو جائے گا اور شروع میں کیا ہے لا نہیں آ جائے گا تو کیا بن جائے گا لا یعنی پہلے آ جائے گا؟ لا تسما ٹھیک لا تسما تو نہیں اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر مخاطب کو کسی کام کا نہ کرنے کا کہا جائے کسی کام کے کرنے سے روکا جائے اسے کہتے ہیں نہیں اور نہیں بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ فیر مظاہرے کے مخاطب کے جتنے بھی سیڑھے ہیں ان میں پہلے لا لگا دیا جائے صرف مخاطب کے سیرے میں نہیں آئے گا کیونکہ نہیں کہتی اس کہ جس میں سامنے والے کو کیا ہے کسی کام کرنے سے روکا جائے ٹھیک ہے تو شروع میں لا لگا دیا جائے اور آخری حرب کو ساکن کر دیا جائے تو یہ کیا ہے نہیں بن جاتی قاعدہ دیکھیے کتاب کے اندر قاعدہ پھیلے نہیں جس میں مخاطب کو کسی کام کرنے، کسی کام سے روکا جائے وہ پھیلے نہیں کہلاتا ہے اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے پھیلے مزارے کے مخاطب کے سیرے سے پہلے لا لگا کر آخری حرب کو ساکن کر دیں جیسے تذہبوں سے لا تذہب مت جا اذہ کا مانا کیا تو جاتا ہے لیکن لا لاتحب کا مطلب کیا ہوگا تو مت جا تو نہ جا ٹھیک ہے اب الفاظ کے معنی ہے ایک منٹ لا اقوم میں اٹھتا ہوں کام یقوم سے لا تب مت جا یرج لوٹتا ہے وقت الصلاح نماز کا وقت یادہ بن ادب کے ساتھ بیٹھتا ہے امشی میں چلتا ہوں لا تجلس تم مت بیٹھو الحاج حج کرنے والا حاجی یا کھیلتا ہے مدرسہ اسکول اخرج امر کا سیگا ہے باہر نکلو نہیں اخروجو متکلم کا سیگا نہیں ہے متکلم کا سیگا ہے لیکن مظاہرے کا امر حاضر نہیں ہے اخرجو میں باہر نکلتا ہوں صباہ صبح کے وقت الان اب ابھی منہ یہاں سے حدیقہ بستان دونوں الفاظ کس کے لیے باغیچے کے لیے استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی اگلے سبق کے الفاظ کے معنی اگر قاعدہ ہو تو وہ ضرور یاد کر کے آئیے گا کل انشاءاللہ کل تو نہیں پیر والے دن انشاءاللہ دیکھتے ہیں پھر آپ دوبارہ ان دونوں کو اکٹھا چلاتے ہیں کو اور اس کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہو گیا دوم میں یاد رکھا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی عناصر ہوں آخرد عوام الحمد للہ رب العالمی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ